ملتا ہے ملتا سال لگ دے ہفتے ملاقات بات صاحب آپ سکس میں سفیر صاحب بھی اسی میں پریڈ آپ کے قریب ہیں کہ دور ہیں آپ سے اچھا کلو میٹر دو کلو رسم انسان کا جو نفس ہے اس کے بنیادی تقاضے آرام رحم آرام رح رات میں رہنا سوتے رہنا سستی کام کرنا کھانا پینا یعنی کانوں کے مزے آنکھوں کے مزے زبان کے مزے شرمگاہ کے مزے تو اس کے چار ظاہری مزے ہیں کان کے آنکھ کے اور زبان کے شرمگاہ کے لگا رہے گا اور اس کے علاوہ جو ہے تو خیالی اس کے جو ہے تصور والے وہ اس میں کہ جہاں کا مزہ ہے کہ میں بڑی شخصیت بڑا بنے رہوں اور وہ جو ہے تو خیال اور تصور کے مزے ہیں بڑا بنے رہوں اور کون سا ہے جی؟ ایک اور جو ہے نیا لیکن ترجیح نفس کی چاہت تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہیں میں لگا رہے ہیں اس کو لطف اسی میں آتا ہے سو ہے تو نفس مارگ ہے اس کی جو چاہت ہے اس کی جو طرب ہے اس کا جو ذوق اور ذائقہ ہے وہ سو کا ہے اور سو پاشاہ ساری برائی کے کاموں کو سو پاشاہ کہتے ہیں نہیں میں ہی آئے گا چڑی صاحب سے مراد بے کہ ہم کے کام اس کے علاوہ سارے حرام کام فاشاد میں آتا ہے شروع میں سارے آتے ہیں تو اس کو بنیادی چاہت ایسی ہے یہ بس میری چاہت پوری ہو باقی فوری چاہت پوری جو ہو وہ فوری ہو یعنی فوری پوری ہو اور اس میں میرے جو مزے ہیں مزے کی فوری چاہتے ہیں پوری ہوں اور اگر دائمی کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے تو فائدہ ہو تو کیا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے مرکہ کہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان تمہارا دشمن ہے تمہارا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان خود تمہارے اپنے اندر ہے اور وہ نفس ہے اور نفس کیا ہے کہ نفس انسان کی شمع روح کے آنے بندر کے آنے کے بعد شخصی انسان کی اس کو زندہ ہو کر اس میں عوش واس آیا سوچ فکر آئی تو اس کے اندر جو قسمت قسم کے جذبات پیدا ہوئے تو اس میں یہ جذبات کے ہیں ان جذبات کا مجموعہ یہ نفس ان جذبات کا مجموعہ یہ نفس اور یہ انسان کے فوری فوری چاہت اور فوری مزہ اور فوری لذت فوری تقاضا اس پر اس کے اہم مفادات اس کے مستقبل کو قربان کرنے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے کمفہم آدمی ہوتا ہے جو وقتی نف مزا، وقتی کا وقتی چاہت جو نس کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے اپنے, اپنے اپنی فوائد کو اور عظیم مستقبل کو اور آخر کو قربان کر ہیں شروع میں جبری کرنا پڑتا ہے سارے خزیہ لکھتے ہیں شروع میں جبری کریں گے جب اس پر جبر کریں گے کریں گے تو اس کا ہمارا پن جو ہے وہ کم ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا یہاں تک کہ یہ نفس کا دوسرے درجے میں لبامہ ہو کر داخل ہو جائے گا پہلے تو اس سے برائی ہوتی تھی برائی میں سے مزہ آتا تھا اس کے چار برائی تھی اور اس سے خوش ہوتا تھا اب جو ہے تو اس اتنا اس کو برائی سے برائی کرتے ہوئے اس کو احساس ہے ذہن ہوتا ہے اس کو نقصان کا احساس ہوتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے اس کو جو ہے تو نزامت ہوتی ہے اور اس جگہ پر جو ہے تو جس درجے کو ترقی ہونے کے بعد پھر آدمی کو گنا پر احساس ہوتا ہے اور اس پر توغ ہونے کا اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا سے لمام لباما کے درجے میں آ گیا اس کا اصلاح کا پہلا قدم جو ہے وہ ہو گیا برائی کا اس کو احساس ہوتا ہے برائی ہونے پر اس کو نرامت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تو غائب ہوتا ہے تب وہ اس کی ترقی جو تھی وہ لوباما کو پہنچ گئی اب دوسرے درجے میں داخل ہو گیا پلواما والوں کی ام... ام... امارا والوں کا تو روزوں سے باہر گزرنا ہوتا ہی ہے اس طرح زنگر اللہ دوبار کے پاس آ جائے کو کوئی چیز بنانے کا کہا جائے تو اس کو میں خوب تپاتا ہے اور دوسرے کو تو بار تھپا کر کور کر چیز بنا لیتا اس کو آگ میں تپاتا ہے پھر اس کو مارتا ہے گندے سے جڑتا ہے پھر تپاتا ہے دیکھتا رہتا ہے جب تک اس کا رنگ نہیں جڑا ہوا اس کو تپا تپا کر مارتا رہتا ہے جب رنگ تھوڑا جڑ جائے تو اسے چیز بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی جو ہے ہمارا گھر تو باہر اندازوں سے گزرنا ہے اس کی صفائی ستھرائی ہونی ہے اور عواما کے لیے تو مخلط کی اللہ جب مزید عالمی لفظ پر زبر کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مطمئنہ بناتا ہے مطمئنہ یہ ہے کہ اب یہ نیکی کرتا وہ اس پہ اطمینان حاصل ہوا اور برائی سے اس کو صبر مل گیا لواما کو برائی صبر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے امارا کو تو برائی کرتے ہوئے لطف آتا ہے برائی اس کی چاہت ہوتی ہے اس کا مزاق ذائقہ بن ہوتا ہے اس کا ذوق بنا ہوا ہوتا ہے لواما کو برائی کرتے ہوئے ہوتی ہے اور مطمئنہ کو جو ہے تو پھر برائی سے اس کے خوفت ہونے کے لاتے ہیں بڑائی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نی؟ اور نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے نرسمد مینا کو پر مقام پر پہنچتے ہوئے اللہ جو ہوتے ہیں انہوں یعنی کو کہتے ہیں محفوظ ہو گئے امبیال مثلا معصوم اور لیا لیا اللہ محفوظ ہیں معصوم بھی ہے کہ ان کا گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے معصوم یہ ہے کہ وہ ان کی, ان کی مکمل پاکی معصومیت ہے <تصفح> تو جذبات امبیال کے تو بہت قوی ہوتے ہیں بہت شنت کے ہوتے ہیں کیونکہ امبیال مصلاح الحم کی ہر ایک چیز بہت قوی اور بہت کامل ہوتی ہے صحت کا بھی کامل اقدام کے کبھی کامل شادی کے جذبات کا بھی کامل لیکن اللہ تبارت فرمائی ہوتی ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے امبیال معصوم سے, سے گناہ ہوتا نہیں ہے اور محفوظ ہے گنا ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اللہ ہو سکتا نہیں ہے, اور سے ہو سکتا ہے اگر کیا ہوتا نہیں ہے. اور فاضل فرمائی ہے اور اس طرح تک, تک پہنچنے کے لیے مجھے اعداد کرنا ہوتا ہے اور مجھے کرتے کرتے ان میں لگے رہنا ہوتا ہے اور سچ بات یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اتنی آسانی سے نہیں سیکھ سکتا ہر چیز سیکھنے کے لیے مجھے کرنا ہوتا ہے ہمارے محلے کا ایک بیڑا تھا اس کا بیٹا تھا بیٹھے کا اس کو دیا اور کالج کے داخلے کے نمبر آئے مرپ کا مین پریشان تھا کچھ دنوں کے بعد آیا بڑا خوش تھا میں نے کہا کیسے کہا کہ داخلہ ہو گیا داخلہ ہو گیا تو میں نے سار سے پوچھا کہ داخلہ کیسے داخلہ ہوا ہے کہ دوڑ لگائی آگے ہو گیا داخلہ ہو گیا اس نے کہا نہیں یہ جی ایسے عام بات ہے اس کے دوڑنے کتنی اتنی مشق کرنی پڑتی ہے کہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے کہ جب تک گرم تیل میں ٹانگوں کو نہ ڈبوئیں تو درد ہے وہ کم نہیں ہوتا اتنی مشقت اس کے لیے میں نے کی ہے ایتھلیٹکس کے لیے اتنی دوڑیں لگائی ہے اور اتنی کی ہے کہ ان دوڑوں میں ٹانگوں میں ایسا درد ہوا ہے کہ اس کو گرم تیل میں ڈبوانے کی نوبت آئی ہے تو اس کے بعد میں ایتھلیٹکس پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس وجہ داخلہ ملا ہے اتنی مشقت کی تو ایسے نفس کو لے آ کے مشقت میں ڈالنا ہوتا ہے اور مشقت میں ڈالنے کے بعد کچھ بنتا ہے ہمارے ہمارے زمانے میں جو پی ٹی تھے ان کو ڈیل ماسٹر کیا اب جو ہوتے ہیں فزیکل ایجوکیشن پی ٹی آئی انسٹر رہا اس تو ہمارے ڈیل ماسٹر صاحب جو تھے ان کو انہوں نے کہا جی جمناسٹک ایک نئی چیز آئی ہے اور ان کو لے گئے ہیں اس کی تربیت حاصل کریں وہ چلے گئے تو کوئی ڈیڑھ مہینہ نہیں تھا ڈیڑھ مہینہ میں کوئی دوسرا ساتھ صبح لیفٹ لائٹ کھڑایا کرتا تھا اس میں اسمبلی میں ڈیڑھ مہینے کے بعد واپس آئے تو منتھ سے ملے انہوں نے کہا جی میں جمناسٹک کا ٹریننگ کر کے آیا ہوں تو اس نے کہا جی ہم تو چالیس سال سے اوپر ہماری عمر تھی تو پھر سال تو انہوں نے ہمیں خالی دوڑایا ہے چالیس دن چالیس دن دوڑایا ہے کہ ان نے پہلے پٹھے جوڑوں کو نرم کریں گے اور وہ چالیس دن کے دوڑ کی مشق کے بعد ہوں گے کہ پھر ہم سہجیا ہے تو چلاگے لگوائیں گے جمپ لگائے ہیں جمناسٹک چالیس دن نہیں لگوائے پھر انہوں نے بچوں کو سکھایا سبحان اللہ ایسے کلب بازی کھاتے تھے اس سے وہ ایک گھوڑا ہوتا تھا اس سے چلاگ لگاتے ادھر سے آتے ہیں اس کے اوپر اسلیکٹر کے اسلام لگاتے ہیں بڑے مزہ آتا ہے تو اس میں کچھ ذرا جبری مشقت کرنی ہوتی ہے نسل پر جبر کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک کو تھالا فضل فرما دیتا ہے تھوڑا ذکر اداکار کے معلومات ہوتے ہیں ہمارے کھیلتے ذکر جو سب سے لمبا کرنے والے ہوں تو وہ کتنا ہوتا ہے صبح کے تین دس بیا بھی پڑ لے آدمی اور بارہ ترف بیاز بھی لے ایک گھنٹہ لگتا ہے کل ایک گھنٹہ لگتا ہے زیادہ زیادہ شام کو صرف تین تصویر ہوتی ہیں وہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ منٹ صبح کا ایک گھنٹہ ہے اور یہ یعنی تیسرے درجے کی ہماری جو پردیش ہے جن سے وہ کل ڈیڑھ گھنٹہ ہے کتنا پینتیس منٹ پر لگتے ہیں نا اور باقی پچیس منٹ وہ لگتے ہیں تین تصبیار پچیس منٹ اس پر لگ جاتے ہیں پینتیس منٹ بارہ تصبیار کل ایک گھنٹے کی مشقت ہے اس میں جو ڈاکٹر آئے ہیں پر وہ بھی معاف کی ہوئی ہے بارہ تو معافی بھیجی شکرانے سے رکھ رہے تو معافی بھیجی عیسائی فار جو ہے نا وہ گناہ معاف کرتے ہیں نا اس کا شکرانہ ہوتا ہے اگر خانوں کے لائف لانگ معافی جو ہے نا اس کا اس کی فیس پچاس ہے وہ لائف لانگ معافی ہو جاتی دس سال کی معافی ہے پانچ سال کی سلامہ بھی ہے سر کچھ کرنا تھوڑی تھوڑی ہے ہم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی معافی ہے تو یہ تھوڑی سی مشقت ہے جب آدمی کرتا ہے تو یہ آدمی جو نفس کو پابند کرتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے تو اس پابند رہنے میں اس کے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے معاشیت رکنے کی اور نیکی پر پڑنے کا جذبہ اس کا بنتا ہے قبوت میں آتی ہے. اور ویسے بیجی کا کرنٹ نہیں ہے کرنٹ لگا اور آدمی بدل گیا یہ تو معاہدہ ہے معاہدے کے بعد سے مشقت ہے مشقت اور محنت ہے جس طرح کہ نفٹ جو ہے وہ پھر درست ہوتا ہے گوڑے کو جو ٹریننگ دیتے ہیں گھوڑے کو اگر اس ٹریننگ نہیں جائے بیٹھنا شروع نہ کرے اس کو گام ڈال کے کھینچنا دائیں بائیں موڑنا شروع نہ کرے تو بس یہ کسی کام کا نہیں بنتا کھائے گا سلانا لگائے بیٹھنا ہوتا ہے مضبوط آدمی کا شروع کرتا ہے نا تاکہ اس کے ٹانگوں کے لیے پھیل نہ سکے پھیل جائے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ جب اس کی لبیز مکمل ہو جاتی ہے جیسے آدمی کو بہتر کمزور آدمی کو دیا جائے اس کو بیٹھ کر اس کو چلا سکتا ہے آپ <سؤال> لوگوں نے گھوڑا کو دوڑ نہیں دیکھا مسئلہ ہوتا تھا گاؤں میں فلانے کا گھوڑا جو ہے اس کو ہمارے علاقے میں करنا, اس کو تابنا ہے وہ کہتے ہیں وہ فلانے دبود پہلوان کو جی تھا اس کو مفت میں بوڑھا جاتا تھا مہینے کے لیے تو اس کو کر کے پھر تھا تابے کر کے پھر تھا جو تابےدار ہو جاتا تھا دوسرے آدمی کے کام میں جاتا تھا تو ایسی چیز ہے اس کو کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے کے پر جبر کرنا کرنا بند کرنا بند کریں جماعت کی نماز میں بند کریں پڑے جبریز کو جُکائے سچ بات ہے تو آدمی کی میرے اگر جُکاڑ ہے مر تو نہیں جاتا جیسا کوئی سو دو سو کا نقصان تو نہیں ہوتا صرف ٹھیک ہے کو کو تو اس لیے شروع میں جبری کرنا ہوتا ہے جبری کرتا جائے اللہ تو جبری کرتے کرتے اللہ تبارے کو تالا فضل فرماتا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے وہ کرتا ہے آدت میں جب اخلاص خلاصہ جائے تو عادت ہو جاتی ہے کہا ہوا ہے نا کہ ریا ہوتی ہے پھر عادت بنتی ہے چھوٹے بچوں کو ٹاپی سے نماز پڑھواتے ہیں چھوٹے بچوں یہ بھی جائے گا کہ اس کا دل لگ جائے اور اس کی مطالبات پورے کرتے ہوئے پڑ جاتا ہے آدھی بن جاتا ہے بن جانے کے اندر جی جا مشکل ہوتے ہیں نا ہمارے تو آدمی کو زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے باہر میں جن لوگوں کو سوکھی روٹی کھانی چاہیے ان کو تو مرغن خزار ملی ہوئی ہے اور جن کو مرغن غذا کھانی چاہیے ملی ہوئی ہے مزدور حضم کر سکتا ہے خوب گھی کھلایا جائے اس کے بعد یہی نہیں ہے مال کی وجہ سے کنجوس ہو جاتا ہے کنجوس اور اس کے اثرات ہے نا کہ کے مال کے استعمال کے لیے اور اولاد کے سنبھالنے کے لیے مفادات کو سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آدمی کو درجہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بیدائی اسی کو کہتے ہیں ہوتے ہی بھی ان کے ساتھ لگنا ہو کہ آدمی جو ہے اسے بزدل بنا ہوا ہو اور ان جو کنجوس بنا ہوا ہو مال ہو اور کنجوس نہ ہو لاد ہو اور بزدل نہ ہو ٹھیک ہے جو خسارے کی علامت ہے نا کہ آدمی کا یہ حال ہو جائے یہ حال ضرورت ہے دنیا داری کا دنیا کا ماحول ہے ان کے اثرات سے یہ بات آتی ہے ٹھیک ہے نا ان کے اثرات سے یہ بات آتی ہے تو اس میں اس طرح ہے کہ اس میں ماحول کو بدلنے سے بات درست ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس نائک ماحول کی یہ تاثیر ہے کہ اگر دنیا کے لیے آدمی جا رہا ہو تو ایک نائک وقت اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے تو جی ایک لا کا جدید ہوں کوئی آدمی مجرس لگی ہوئی ایک آدمی آیا کسی آدمی کو آواز دینے کے لیے اس کو کوئی کام کا پوچھنے کے لیے آیا اور اس کو انتظار کرنا پڑا اس آدمی کے فارغ ہونے تک وہ مجلس میں سے ہی بیٹھ گیا تو کو کوئی فائدہ ہوگا اس کے بارے میں کا کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی معروم نہیں رہتا تو کوئی دنیا داری کی نیت سے بھی گھر آئے ہوئے ہونا تو اللہ تعالیٰ ماحول کی تاثیر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ دے دیتا ہے ہمارے علاقے کے ایک خان تھا وہ تبلیغ میں کیا تھا بڑی اس کی خدمت نہ کیچہ بھی اس نے کیا وقت بھی دیتا رہا جنگی اس کے تو زندگی کہا جی میں لگا ایسے ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی شادی میری ہوئی ہوئی تھی اس کے باوجود مجھے کوئی لڑکی پسند آئی ہوئی تھی اور مجھے رشتہ نہیں دے رہے تھے تو اچانک تبلیغ والوں کو بیان ہو رہا تھا گزرتے میں سے ہی بیٹھ گیا اس بیان پر نے کہا کہ اللہ کے رستے میں نکلو اللہ کی جی. کے کی دعائیں سے بنی خرید کی ہوتی ہیں بنی شہریوں کی پی ہوتی ہیں تو خیر ہو رہا ہو کیا جیسے میں نے کہا میرے چالیس دن تک جی. لکھ لیے چلا گیا جا کر دن لگ رہا ہوں رائبر میں بیٹھا ہوا ہوں میں سے سن رہا ہوں پیچھے کی سیالی نے میری پیٹ پر آتا جب ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مرکز لڑکی کا بھائی وہ جلدی آؤ والدہ صاحب لاہور آئی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جہاں پر بھی کو بلاؤ کہ نیند فوری نکا کرتے ہیں ضرور ضرور دعا کہا تو کام تو وہ پہلے گئے کام کے لیے اپنے کام ہو گیا کام کے دیجیے ملا کریں نے بولیے بھی فرما دی ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں ہو گئے بیعت اس لیے ہوئے تھے کہ وہ ایسا لڑکی پسند آئی ہوئی تھی کوئی, کوئی کسا رشتہ ہو جائے جب آتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے تو روتے تھے زاروں قطار رو, رو رہے ہوتے تھے ہمارا بڑا رو بند ہے کہ صاحب کی مجلس میں بڑی تاثیر ہوگی تا آدمی کی ڈاڑی بھی نہیں ایسا رو رہا ہے اس کے ہوئے مجھے پتا ہوتا تھا کہ اللہ کو نہیں رو رہے اللہ کو نہیں رو رہا ہے رو رہا ہے اپنی اس کو کیا کہتے ہے تو سا اللہ اللہ کو رو رہا ہے تو اللہ کی شان کے اللہ تعالی پانی فضر کر پایا گوں کی بوری جگہ پر دے گئی اس کو دوسری درد مل گئی ایسے ایسے آدمی کام کے ہوتے ہیں لکھمڑ <سؤال> میں پھینک تو پہلے سے ہوتے ہیں پہلے فضولیات پر پھینک رہے ہوتے ہیں اللہ پر دل پھینکے بھی یہی تو اللہ کا الا <سؤال> اللہ <سؤال>